جمعے میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کی طرف گئے تھے نامہ مبارک جو آپ نے مختلف بادشاہوں کو بھیجے تھے اور یہ سمجھیں کہ سلح خدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہونے والے اہم واقعات اس میں ایک تو یہ خطوط گئے ہیں اور دوسرا آپ نے نام سنا ہوا ہوگا غذبہ خیبر کا جو مشہور غزوہ ہے سعید علی کرم اللہ بچ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے اور وہ غزوہ بھی جو ہے وہ اسی کے درمیان ہوا ہے سلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان سلح حدیبیہ اچھی ہجری میں ہوئی ہے اور فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوا ہے یہ اس کے درمیان کے کا کا وقت ہے خطوط کے سلسلے میں گزشتہ جمعے میں میں نے آپ کو کیسر کے نام جو خط تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ذکر کیا تھا اور جو خط تھا کسرا کے نام جو تھا اور دونوں نے اس میں جو معاملہ کیا اس کا بھی ذکر کیا اور اس دونوں کا پھر اس کے نتیجے میں کسرا کا جو انجام ہوا اس کا ذکر بھی کیا تیسرا خط اس زمانے کی تیسری اہم قوت جو تھی دیکھے زمانے کا الٹ پھیر ہے اور اللہ تعالی ملکوں کو اور انسانوں کے درمیان چیزوں کو وہ تلک لیہ منداب الحب اس کے درمیان چیزوں کو الٹ پھیر اس کا کرتے ہیں یہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت حبشہ بھی سمجھی جاتی تھی یعنی وہ ملک جو آج قحط سالی غربت کا ایک نمونہ بن گیا یہ جو موجودہ ایٹیریا ہے ایتھوپیا ہے اور سوڈان کا کچھ حصہ ہے ظاہر بات ہے کہ نقشے دنیا کے بدل گئے ہیں اور جغرافیائی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں لیکن یہ خطہ ہے سارا جو زمانے میں حبشہ کہلاتا تھا اسی سے لفظ حبشی نکلا ہے عام طور پر نیگروز کو جو سیافام لوگ ہوتے ہیں ان کو حبشی کہا جاتا ہے تو یہ حبشی حبشہ کی جانب ان کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا تھا حبشہ كا بادشاہ جو ہوتا تھا وہ نجاشی کے ٹائٹل کے ساتھ نجاشی کے لقب کے ساتھ وہ تخت نشین ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا خط جو ہے وہ اس کے نام بھیجا عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر گئے اور میں اگر آپ کو وہ خط سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کا ترجمہ سنا دوں تاکہ آپ کو ذرا سے اندازہ ہو پچھلے خطوط میں نہیں سنا سکا وہ اس سے بہت زیادہ مختصر تھے جو کیسر کے نام تھا کسرا کے نام تھا ان میں وہ نسبتاً اس کے کافی مختصر تھے نجاشی کے نام جو خط تھا اس میں آپ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشاہ کی طرف سلام ہو تجھ پر اما بعد میں حمد و صنا کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی حقیقی بادشاہ ہے تمام عیبوں سے پاک ہے امن دینے والا اور سب کا نگہبان گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اللہ تعالیٰ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہے روح اللہ کلیمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام و قرآن نے کہا ہے روح اللہ کی روح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے امر سے ان کے اندر روح آئی ہے اس طریقے سے نہیں آئی جس طرح باقی انسانوں کے اندر روح آتی ہے اور کلیمت اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں عیسی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اس عام طریقے سے دنیا میں تشریف نہیں لائے جس طریقے سے باقی سارے انسان پیدا ہوتے ہیں ظاہر بات ہے انسان شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں یا بیوی کے ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں عیسی علیہ السلام اس طریقے سے دنیا میں تشریف نہیں لائے اور وہ کماری مریم علیہ السلام کی جانب اللہ پاک کی طرف سے ایک کلمہ تھا جو القاع کیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کن بھائی جو جس کے ذریعے کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کن کہیں تو فی تو وہ ہو جاتی ہے تو مریم کی طرف القاع کیا پس وہ حاملہ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ سے پیدا کیا نفخ پھونک کو کہتے جبرائیل کی پھونک سے پیدا ہوئے جیسے آدم کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے ایسے ہی علیہ السلام کو بھی یہ در حقیقت اس کا اس میں ذکر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آپ کی بصیرت آپ کی فراست کے آئینہ دار ہیں ظاہر ہے کہ یہ لوگ عیسائی تھے اور اس زمانے میں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے جو حضرت جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا وہ حضرت مریم علیہ السلام پر الایاز بلّہ بدکاری کی زنا کی تہمت لگاتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اس اس گناہ کے نتیجے میں پیدا شدہ بچہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے صداقت کا کہ بول جاری کروائے انہوں نے بچپن کے اندر کہا ان عبد اللہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں عطا الکتاب و جاَََََََََََََ نبيہ تو اس کے باوجود یہودیوں کی یہ بدبختی تھی کہ انہوں نے عيسى عليى السلام کی كو تسليم نہیں کیا مسلمان چونکہ قرآن نے اور خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی برعت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی کا بیان کیا ہے یا مریم علیہ السلام کی پاکی کا بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تو اس لیے آپ نے اس کا ذکر کیا تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے یہودیوں والے عقائد نہیں رکھتے جس پر وہ عیسیٰ علیہ السلام یا مریم کے اوپر تحمت باندھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ میں دوش کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کی اطاعت اور فرم برداری کی محبت کی طرف اور اپنی اتباع کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے یعنی قرآن اس پر ایمان لاؤ تحقیق خوب جان لو میں اللہ کا رسول ہوں میں تم کو اور تمہارے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا اور میں نے نصیحت کی پس میری نصیحت کو قبول کیجئے اور سلامتی ہو اس پر وسلام علام طب الہدا اس پر خط مبارک ختم ہوتا ہے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے اس بادشاہ کا نام جسے جس میں نے ارض کیا تھا نا کہ ایک ان کے لقب ہیں اور ان کے ان کے اپنے نام ہیں اس کا نام تھا اسحم اس نجاشی کا نام تھا تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت جو اچھا جو صحابی خط لے کر جایا کرتا تھا جیسے پیشے صحابہ کا میں نے ذکر کیا وہ اس خط سے پہلے خود اپنی ایک دعوت ضرور دیا کرتے تھے یعنی ذرا بادشاہ کے دل کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے تھے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ اہم پیغام کی اہمیت کی طرف احساس دلایا کرتے ہیں جیسے آپ نے سن لیا پچھلے اس میں کہ قیصر کے دربار میں جیسے صحابی نے پوری خط سے پہلے جو انہوں نے تمہید باندھی وہ اس لیے تھی کہ خط کی اہمیت ہو یہ سب کوئی عام خط نہ سمجھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے عمر بن عامربنعمیا نے نجاشی سے کہا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے کہ مجھے آپ پر یہ اطمینان ہے اور اعتماد ہے اور یہ حسن زن ہے کہ جو چیز میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں یہ یعنی اس کو آپ کوئی معمولی چیز نہیں سمجھیں گے اور ہم نے جب بھی آپ سے پھر انہوں نے جو دعوت کا طریقہ ہے کہ اگلے بندے کے دل کو نرم کرے کہا کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی خیر کی اور بھلائی کی امید ہوئی ہے تو وہ خیر اور بھلائی ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ کس طرف اشارہ تھا یہ مہاجرین نے ہبشہ کی جانب اشارہ تھا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی تھی اور آپ کو اگر یاد ہو پچھلے دروس تو اس میں بات تفصیل سے ہوئی تھی کہ جب مہاجرین حبشہ کی جانب ہجرت حبشہ کی جب ہجرت ہوئی تھی تو اس ہجرت کے مہاجرین کے پیچھے پیچھے مکہ سے بھی لوگ گئے تھے اور وہاں جا کر نجاشی کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کو واپس کر دیں ہمارے ہاں کے بھاگے میں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہم کبھی امن کی نیت سے آئے ہیں تو آپ سے ہمیں امن حاصل ہوا بھلائی کی نیت سے آئے ہیں تو بھلائی حاصل ہوئی اور کہا کہ آپ کے سایہ امن میں جاشی سے کہا آپ کے سایہ امن میں ہم کو کبھی خوف و حراس پیش نہیں آیا مطلب اسی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ سے لوگ ڈرانے کے لیے اور ہمیں لے جانے کے لیے آئے تو آپ نے ہمیں ان کے حوالے نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں رہیں گے اور اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی یا ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے نجاشی نے یہ کہا تھا تو اس پر یہ کہا کہ انہوں نے خط پیش کیا نجاشی نے خط پڑھا اور اس کے بعد نجاشی نے انتہا درجے کے ادب احترام اور سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اور خط پڑھتے ہی کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی یہ امی ہے جس کا اہل کتاب انتظار کر جن کی تشریف آوری کی جن کی آمد کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے یہ وہی ہیں اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی راکب الحمار ہوگا یعنی گدھے کی سواری کریں گے اور ایک نبی جو ہیں وہ راکب الجمل ہوں گے یعنی وہ اونٹ کی سواری کریں گے تو یہ وہ راکب الجمل نبی ہیں اور مصع علیہ السلام راکب الحمار تھے اور یہ راکب الجمل ہیں جو اونٹ کے اوپر آئے ہیں اور ان کی بشارت ہے اور کہا کہ اگر میں ان کو مجھے اس خط کو پڑھ کے نجاشی کی آپ سعادت دیکھیں اور ہوشیاری دیکھیں کہا کہ مجھے اس خط کو پڑھ کے اور اتنا اطمینان ہوا ہے ان کے نبی ہونے پر کہ اگر میں ان کو بنف سے بھی دیکھ تو میرے اطمینان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں اس قدر زیادہ مطمئن ہوں اس بات پر کہ یہی وہ نبی ہیں اور مجھے اس کے بعد اس نے خط کے احترام کے اندر کیونکہ خط اس کے ہاتھ میں جیسی آیا تو اس نے اس کو چوما اور اپنے تخت سے اتر کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھ گیا ہے گویا کہ اس خط کا احترام ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر میں اس کو دیکھوں اور اس کے بعد اس نے پر اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اس خط کا جواب لکھا ہے اور وہ جواب آپ کو میں سناتا ہوں اسے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دل پر حالانکہ خط سب کو گئے تھے لیکن جس کی قسمت میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو اس کا معاملہ پھر اس طرح کا ہوتا ہے اس نے جواب لکھا بسم اللہ الرحمن <تصفح> حضور کے خط کے اس نے وہ کیا تو اس پر لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم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 عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو کچھ آپ نے ذکر کیا قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں اتنے ہی ہیں جتنے آپ نے مطلب یہ کہ جو آج کی عیسائی دنیا کہتی ہے کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یہ بات غلط یا وہ کہتے ہیں کہ عیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہے یہ بات غلط یہ گویا کہ نجاشی اسی گواہی دے رہا ہے کہ جو آپ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور کلیمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں آج مطلب اپنے ہم مذہبوں سابقہ ہم مذہب تو مسلمان ہو چکا ہے لیکن اپنی سابقہ عیسائیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے انہوں نے عیسا علیہ السلام کی شان کو اپنی طرف سے بڑھانے کے چکر میں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور نبوت سے نکال کر خدا کا شریک بنا دیا تو کہا کہ اس سے زیادہ برابر نہیں ہے بلا شبہ ان کی شان وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ نے ذکر کی اور جو دین دے کر آپ کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم نے اس کو پہچان لیا ہے ہم جان گئے کہ آپ کے دین ہیں ہم نے آپ کے چچا کے بیٹوں اور ان کے رفقا کی مہمان نوازی کی چچا کے بیٹے سے مراد کون ہے سیدنا جعفر جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کرم اللہ اللّہ کے بڑے بھائی تھے وہ اس وقت کے ہجرت کے اندر حبشہ کی ہجت میں جب ہوئی تھی تو وہ گئے تھے اور ابھی اس کے بعد جب غزوہ خیبر کا ذکر آئے گا تو خیبر کے موقع پر غزوہ کی فتح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ سے واپس آئے آپ نے ان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ان کو بوسہ دیا اور پیشانی کے اوپر آنکھوں کے درمیان ان کو چوما اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہوئی ہے یا جعفر کی آمد کی خوشی زیادہ ہوئی ہے کہ جعفر واپس آئیں تو کہا کہ ہم نے آپ کے جچزاد بھائی اور ان کے رفقا کی مہمانی کی پس میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے اور تصدیق شدہ رسول ہیں میں نے آپ سے اور آپ کے آپ سے بیت کی آپ کے جچزاد بھائی کے ہاتھ پر تو اس نے نجاشی جاشین جعفر سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں تو آپ اپنا ہاتھ مجھے دیں آپ ان کے ججزات بھائی بھی ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے بھی, بھی ہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں اور اس پر ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے میں اسلام لے کر آیا آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارحا بن اسم بن ابجس کو بھیجتا ہوں اپنا بیٹا پھر اس نے ساتھ بھیجا احترام کے اندر کہ حضور کا خط آیا تو حضور کی طرف جو خط واپس جائے گا بجائے اس کے کہ وہ کوئی قاصد لے کر جائے کوئی درباری لے کر جائے یا کوئی اور اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا لے کر جائے حضور کی خدمت میں پھر لکھا کہ میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں اور اگر آپ کا اشارہ ہو یعنی جب میرا بیٹا خط لے کر پہنچے گا آپ اگر اشارہ بھی فرمائیں گے تو میں خود حاضر خدمت ہوں گا میں خود آپ کے پاس مدینہ حاضر ہوں گا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے سلام ہو آپ پر اس و سلام علیہ کا یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اللہ تعالیٰ کا دس ساٹھ آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نجاشی نے بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں کہ جس کشتی کے اندر بھیجا تو اس وہ کشتی سمندر کے اندر ڈوب گئی اور نجاشی کا بیٹا جو ہے وہ مدینہ شریف نہیں پہنچ سکا یہ وہی ہے جس حل جعفر کے ہاتھ پر جو اسلام لائے نو ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے نجاشی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں آپ نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے اور وہ اسی نجاشی کی پڑھی نو ہجری میں جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے تو آپ نے جا کر بقی عیدگاہ کے اندر جو مسجد غمامہ ہے جہاں پر آج مدینہ نوبرا کے اندر تو آپ نے وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اس حدیث سے جو آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے نم... آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے اس پہ تمام فقہا اس کو مانتے ہیں لیکن کیا ہم ہم, ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے اس میں اختلاف ہے فکہ کا امام اعظم امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک غیبار نماز جنازہ نہیں ہے اور اس سے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے اللہ پاک نے نجاشی کا جسد حفشا سے اٹھا کر مدینہ لاد... لا کر سامنے رکھ دیا تھا اور آپ نے اس طریقے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اور وہ ایک امبیا کا معاملہ جو ہوتا ہے اسی لیے صحابہ نے کبھی نماز نماز جنازہ نہیں پڑھی امام و علیفہ کا سب سے بڑا استدلال اس بات سے ہے کہ اگر غائبان نماز جنازہ ہوتی تو صحابہ کتنے صحابہ ایسے تھے کہ کوئی مکہ میں فوت ہوا اور باقی لوگ مدینہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وسال ہوا تو کتنے صحابہ یمن میں تھے اور کتنے صحابہ جو مکہ میں تھے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اس وقت لیکن کسی صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبان نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کسی ابو صدیق کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں غائبانہ عمر فاروق کی کسی لڑی پڑھی اس وقت اسلامی دنیا کتنی پھیل چکی تھی اسی لیے امام آزمام رحمت اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے اور انکار نہیں کرتا کوئی بھی لیکن یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد نہ آپ نے اس کے علاوہ کسی موقع پر پڑھی اور نہ صحابہ نے پڑھی اس لیے نماز جنازہ وہی ہوتی ہے جو میت کی موجودگی میں ہوتی ہے اگر میت گم ہو جائے مس مسئلہ پوچھا کسی نے کہ وہ ایک صاحب بے پچھلے دنوں اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے دریا میں ڈوب گئے دو بچے تھے ان کے وہ پانی میں گر گئے تو ایمان سیرا کے آس پاس کسی علاقے کے اندر تو پھر وہ یہ ہوا کہ وہ خود اڑ گئے تو بچے تو بچ گئے وہ صاحب خود ڈوب گئے کئی دنوں تک ان کی لاش نہیں ملی یہاں نہیں پتہ چلا تو یہ ان کے رواحقین پوچھ رہے تھے کہ نماز جنازہ کا کیا ہوگا تو نماز جنازہ جب میت سامنے موجود ہو تو ہوتی ہے ورنہ پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے پھر جب مل جائے میت چاہے جس شکل میں بھی ہو چند ہڈیاں بھی مل جائیں تو بھی جو ہے وہ اتنی شکل اس کی ہو اس میں بھی تھوڑی شرائط ہیں کہ جب میت ملے تو کس شکل میں میت ہوگی تو اس کی نماز جنازہ ہوگی اور کس شکل میں ہوگی تو اس کے بعد اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا خیر تو اس کے بعد جو ہے وہ نجاشی کے بعد اس کا ایک بیٹا تو اس کا جیسا میں نے بتایا تھا کہ غرق ہو گیا تھا تو پھر دوسرے کوئی اور جانشین اس کا ہوا اور یہ نہیں پتا چل سکا سیرت نگار اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے کہ وہ جو جانشین ہوا اس کا وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا ہوا یا نہیں ہوا اچھا یہ تین خط ہو گئے ایک خط آپ نے مصر کا جو زمانے کا بادشاہ تھا مصر اور سکندریا آج کل جس کو سکندریا کہتے ہیں مصر کا ایک شہر ہے یہ زمانے میں مستقل ایک ریاست تھی بہت پرانی اور قدیم دنیا کی ریاستوں میں سے ہے کیونکہ آپ سوچیں اس کی نسبت بظاہر کہا جاتا ہے کہ کہ الیگزینڈر دی گریٹ کی طرف سکندر اعظم کی طرف ایسے اسکندریا کہلاتا ہے اسکندر اعظم کا زمانہ کتنے قبل مسیح کا زمانہ ہے تو بہت پرانا شہر ہے یہ یہاں پر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مکوکس شاہ مصر اور شاہ اسکندریہ کہلاتا تھا اس کو بھی آپ نے بھیجا اور یہ اس نے بھی آپ کے بالانامہ کے ساتھ بہت ہی عزت و احترام کا معاملہ کیا آپ نے جو خط اس کو پہنچا اس نے تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہا کہ مجھے یہ خط آیا اور میں تم سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے دعوت آئی ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں حضرت ہاطب کو حضور نے بھیجا تھا اور صحابہ کی آپ سمجھداری اور عقل دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہاطف سے کہا آپ جن کا خط لے کر آئے ہیں اگر یہ ہی اللہ کے نبی ہیں تو جب ان کو ان کی قوم نے مکہ سے ان کے شہر سے نکال رہے تھے تو انہوں نے ان کے لیے بدوا کیوں نہیں کی کہ وہ سارے ہلاک ہو جاتے ہیں نبیوں کی بدوا سے تو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں تو جب یہ اتنے آرام سے مکہ سے نکل کیوں گئے بدوا کر کے اپنی قوم کو ہلاک کر دیتے تو حد حاتب نے اس کا عجیب عقل مندانہ جواب دیا آپ کو پتہ نہیں کہ عیسائیوں کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے اسی لیے سلیب آپ دیکھتے ہیں سلیب کے نشانات ان کے یہاں آ, ہر جگہ ہوتے ہیں تو حاطف نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی تو جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت انہوں نے بدوا کر کے اپنے سارے مخالفین کو ہلاک کیوں نہیں کر دیا وہ تو اللہ کے نبی تھے آپ, آپ کو بھی اس میں یعنی ادھر تو آپ نبوت کی دلیل کے طور پر پوچھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ہم سب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مان انہوں نے اس موقع کے اوپر بدوا کیوں نہیں کی تو مقوق نے کہا کہ بے شک تو حکیم ہے تو کیا ہے حکیم حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو حکیم کہتے ہیں عقلمند انسان اس نے کہا بے شک تو حکیم ہے اور تو حکیم ہی کے پاس آیا ہے اپنے آپ کو کہا بادشاہ تو اپنی تعریف ہر موقع پہ کرتے ہیں اس نے کہا تو حکیم حکیم ہے ہے مگر آیا بھی ایک حکیم کے پاس مطلب میں بھی ایسا بےوقوف آدمی نہیں ہوں تو میں اس خط کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے اس کے بعد اس نے حضرت حاتب نے بادشاہ کو مخاطب کیا دربار کے اندر اور ایک بہت زبردست قسم کی تقریر کی جس میں پورے طور پر ان کو اس کی طرف بلایا تو بیکوکس نے کہا کہ ان کی جو تقریر ختم ہوئی ہاتھ کی دعوت ختم ہوئی جو بادشاہ کے دربار میں دی تو مکوقس نے کہا کہ میں نے جتنا غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ پسندیدہ باتیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں سے یہ منع کرتے ہیں اور ان کی جو دعوت ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی قابل نفرت چیز کا انہوں نے حکم دیا ہو اور جس چیزوں اور فطری دین ہے جن چیزوں کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے جائز چیزوں کی طرف ان کا دین اس سے منع نہیں کرتا شاید اس میں اس کا اشارہ عیسائیت کی رہبانیت کی طرف ہو کہ عیسائیت کی رہبانیت کے اندر ان چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے جو انسان کا فطری تقاضہ ہے مثلا نکاح ہے اب راہب تو نکاح نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہوگا حالانکہ نکاح انسان کا فطری تقاضا ہے اسی طرح کھانا کھانا ہے اچھی خوراک کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹھیک ہے اپنا اختیاری فقر تھا لیکن آپ کی پسندیدہ چیز بکری کی دستی آپ پسند فرماتے تھے کھاتے تھے اچھی غذائیں کھانا بھی آپ سے ثابت ہے منع تو نہیں ہے شریعت میں ہاں اعتدال کے اندر ہو تو اس نے کہا کہ رغبت والی جو چیزیں ہیں یعنی جو انسان کی فطرت ہے اس سے یہ نبی منع نہیں کرتے مطلب ان کی تعلیمات رحبانیت کے اوپر مشتمل نہیں ہیں بلکہ فطرت ہے کہا کہ جادوگر نہیں ہے گمراہ نہیں ہے کاہن نہیں ہیں, جھوٹے نہیں ہیں یہ اس نے کہا اور نبوت کی جو علامتیں وہ میں ان کے اندر پاتا ہوں اور جو انہوں نے غیب کی خبریں دی ہیں اس کے اوپر میں ذرا غور کروں گا اس کے بعد اس نے ایک بڑا خوبصورت سا منگوایا ڈبا جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا زمانے کا بڑا قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی آپ کا نامہ اس نے خط مبارک اس کے اندر رکھا اس کے بعد اس نے اس کا جواب لکھوایا اور اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد ابن عبداللہ دیکھیں یہ فرق ہے اس کے اور نجاشی کے خط کے اندر اس نے کہا کہ یہ خط ہے محمد اب ابن عبداللہ کے نام حالانکہ اس کو کیا لکھنا چاہیے تھا محمد الرسول اللہ کے نام اس نے کہا محمد ابن عبداللہ کے نام اور مقوقس من, من المکوکس عظیم اپنے عظیم القبط اپنے آپ کو لکھا کہ قبط قبطیوں کا جو بڑا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں نجاشی نے یہ نہیں لکھا کہ من عظیم من عظیم حبش اس نے بس لکھا کہ نجاشی اور اپنا نام لکھا کہ اسحما بن فلان کی طرف سے ہے، اس کے خط میں توازو تھی اس نے لکھا کہ مقوقس عظیم القبط کی طرف سے ہے جو کہ قبطیوں کا بادشاہ ہے اور کہا کہ اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھا اس کے مضمون کو سمجھا اور اس چیز کو بھی سمجھا جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے میں یقینا جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے یہ بات مجھے پتا ہے مطلب سارے عیسائی مانتے ہیں اس بات کو یہودی مانتے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے جن نبیوں کی طرف وہ بھی نسبت کرتے ہیں کہ ہمارے نبیوں پر نبوت ختم ہو گئی ہے وہ نہیں کہتے اس لیے کہ واضح طور پر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی آخر اس آنا ہے وہ تو الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بدقسمتی قسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے کہتے ہیں ابھی کوئی اور آئے گا ایک نبی باقی ہے یہ سب وہ کہتے ہیں تو مکوکس نے بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی ہے ایک نبی نبی آنا ہے اور میں میرا گمان یہ تھا میں کہتا ہے میرا خیال یہ تھا کہ وہ نبی شام میں آئے گا کیونکہ سارے نبی حضرت ابراہیم سے لے کر حدیثہ تک سلسلہ ہے سینکڑوں نبیوں کا جو شام میں آئے ہیں سارے کے سارے تو کا میرا گمان تھا کہ یہ نبی بھی شام میں آئے گا لیکن اب مطلب یہ عرب کے اندر اس طرف سے آئے تو میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا اکرام کیا دو باندیاں یعنی دو لونڈیاں اور کچھ کپڑے اور ایک خچر آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں والسلام اب اس میں کوئی اپنے اسلام لانے کا ذکر نہیں لیکن شاید اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ اندازہ اس کو ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی اس لیے اس نے چاہا کہ معاملے کو اچھے طریقے کے ساتھ خط کا جواب دے کر میں ایک انجام پذیر کر دوں لیکن اپنا ایمان نہیں لایا اس پر اس نے دو لونڈیاں جو بھیجی تھیں ان میں سے ایک کا نام ماریا قبطیہ تھا اور دوسری کا نام سیرین تھا ماریا قبطیہ وہی ہیں جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخ مبارک میں کہ آئیں آپ کے حرم میں داخل ہوئیں اور حضور کے آخری صاحبزادے حضرت حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی جو چھ اولادیں ہیں وہ دزر خدیجہ سے پیدا ہوئیں چار بیٹیاں اور دو بیٹے اور اس کے علاوہ جو آپ کے واحد صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں جناب حضرت ابراہیم وہ انہی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں جو کہ شاہی میں کوکس میں بھیجا تھا اور وہ جو دوسری لونڈی تھی جن کا نام سیرین تھا وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں شاعر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ان کے نکاح کے اندر آئیں اور جو خچر تھا جس کا نام دلدل رکھا گیا وہ دلدل بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا بہت عرصے تک تو یہ اس نے احترام کیا اور قاصد کا بھی احترام کیا آپ کا بھی خط مبارک کا بھی احترام کیا لیکن اسلام نہیں لایا نصرانیت پہ قائم رہا تو جب یہ قاصر جناب ہاطر دونوں لونڈیاں اور خچر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو یہ خط بھی دیا اس کا جوابی خط جو بڑا ادب و احترام سے لکھا گیا تھا اور یہ حدیے بھی پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ مکوقس نے اپنی ریاست اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے اسلام نہیں لایا اس کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ یعنی وہ سمجھ گیا تھا لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اسلام لاؤں گا تو میری حکومت جائے گی میری ریاست جائے گی آپ نے فرمایا کہ وہ جس چیز کی وجہ سے ریاست کی وجہ سے اسلام نہیں لایا یہ ریاست نہیں بچے گی یہ ریاست نہیں بچے گی کہ اگر اس اس خیال ہو کہ میں اس کو بچا لوں گا بغیر اسلام لائے اور پھر سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مصر حضرت امر العاص رضی اللہ تعالیٰ جن کو فاتح مصر کہتے ہیں ان کے ہاتھ سے اللہ جل شاہوں نے اس کو فتح کرایا تو یہ وہ ہے اور ایک روایت اور بھی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر تھے مصر میں ان سے نکوکس کی کچھ گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بڑی سمجھداری کی ہے اور بڑی عقلمندی کی گفتگو ہے تو اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت مغیرہ کو بلایا اپنے دربار میں کہا سنا تمہارے علاقے میں نبی آیا اس نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ہم مغیرہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس کی جو بات چیت ہوئی مجھے اس نے کہا کہ میں نے سنا تمہارے اندر نبی آیا میں نے کہا ایک نیا دین لے کر آیا باپ دادوں کی مخالفت کرتا ہے بت بتوں کا مخالف ہے اور بادشاہ تمہارے دین کا بھی مخالف ہے تمہارے دین کو بھی نہیں مانتا وہ تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ کیا تمہاری قوم نے ان کے ساتھ مکوقس نق... نے پوچھا تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا جب وہ یہ نبی کا دا... نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے مان لیا بوڑھوں نے نہیں مانا بوڑھوں نے مخالفت کی ہے اور نہیں مانا نوجوانوں نے مان لیا اچھا عام طور پر دینی دعوتوں تحریکوں کو دیکھا گیا ہے کہ نوجوان جلدی مان لیتے ہیں بڑھوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر ساری زندگی گزاری ہوتی ہے اس کی مخالفت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر زندگی کے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کسی بھی ایک ترتیب پر گزرے پھر اس کے یکسر مخالف کسی بات کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. نوجوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عمر تھوڑی ہوتی ہے تجربات کم ہوتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ تجربہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے بہت سے بزرگوں کو کسی غلط بات پر اس کے جم جاتے ہیں کہ میرا عمر بھر کا تجربہ ہی ہے حالانکہ وہ تجربہ بعض اب ٹھیک نہیں ہوتا تو کہتے ہیں تجربہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے انسان کے سامنے تو وہ بزرگوں کا تجربہ عام طور پر ان کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے نوجوانوں کو جو زیادہ تجربہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں چلو نیا دین آیا اس کو مان لیتے اس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چل کے دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے تو کہا کہ مقوقس نے پوچھا کہ کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں انہوں نے بتایا پھر کہا کہ نماز زکوۃ کا بتایا اس میں کوئی کوئی وہ ہے آ, مقدار بتائی ہے نمازوں کی اور زکوات کی تو حضرت مغیرہ نے وہ بتائی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت مغیرہ کی جو مکوک مقاوق... یہ تو یہ تو سات ہجری کی باتیں جو بھی میں نے آپ کو کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حضرت مغیرہ نے روایت میں آتا ہے کہ نمازوں کی تعداد بھی بتائی اور زکوٰۃ کی مقدار بھی بتائی تو زکوات تو آئی ہے دو ہجری میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنورسیشن یہ دو ہجری کے بعد ہوئی ہے کیونکہ اگر مغیرہ کو زکوات کی مقدار معلوم تھی اگرچہ مسلمان نہیں اس وقت تو کہا کہ ہاں وہ دن میں پانچ نمازوں کا کہتے ہیں اور سونے میں نصف مسقال یعنی وہ چالیسواں عیسہ وئی بنتا ہے جو آج کل ہم ڈھائی فیصد جس کو کہتے ہیں وہ زکوات دیتے ہیں تو نے پوچھا کہ زکوات لے کر کیا کرتے ہیں ان کا کہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو سلارحمی کیا کرو اور زنا کو اور سود کو اور شراب کو کہتے ہیں کہ حرام ہے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے منع کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر کوئی چڑھاوا چڑھانے سے کوئی نظر ماننے سے کوئی منت ماننے سے اس سے منع کرتے ہیں تو مکوقس نے کہا کہ بے وقت اس سے آپ اندازہ لگائیں گے اس کو پتہ چل گیا تھا جب ہی اس نے ہاتھ اکرام کیا تھا خط سے پہلے اس نے کہا کہ بے شک وہ نبی مرسل ہیں اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے یہ تم کہہ رہے ہو یہ ساری کی ساری وہی باتیں اور اس اس کے بعد نے کہا ایک پیشن گوئی کی اس نے کہا کہ یہ وہی ہیں نبی مرسل ہیں اور ان کا دین غالب ہو کر رہے گا اور پورے باہر ور تک پہنچے گا یہ بھی اس کو یقین تھا تو اس پر مغیرہ ابن شعبہ نے کہا عرب تھے چونکہ عربوں کا اپنے خاص مزاج ہوتا ہے تو مغیرہ نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی ان پر ایمان لے آئے تو ہم نہیں لائیں گے ہم مکے والے ہم نہیں لائیں گے تو مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ نادا قوقس نے کہا کہ تم لوگ كمقل اور بیوقوف کہ جب ساری دنیا ایمان لا رہی ہے بندہ بھی تمہارا ہے تمہارے اندر کا آدمی ہے تمہیں ایمان لانے میں کیا تو پھر اس نے ایک اور سوال کیا اور یہ وہی سوال ہے جو كیسر نے بھی كیا تھا اس كا نصب كیسا ہے کس خاندان سے تعلق ہے تو مغیرہ نے کہا کہ اونچا نصب ہے ہم میں سب سے اونچا یہی ہیں تو اس نے کہا مکوکس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں کے اندر آتے ہیں یہ بھی ایک اور علامت ہے اس کے بعد اس نے کہا ایک اور بات پوچھ اور یہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہی سوال قیصر نے بھی کیا تھا کہا سچائی کی کیا نوعیت سچائی کیسی ہے تو مغیرہ نے کہا کہ ان کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ پورا عرب ان کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے یہاں آپ مغیرہ کی سچائی دیکھیں ایمان نہیں لائیں اور بظاہر ان کی باتوں کو جھٹلانے والا بھی کوئی دربار کے اندر موجود نہیں اگر کہہ دیتے کہ نوزب اللہ علیہ اگر یہ جھوٹ بول دیتے کہ بہت ہی جھوٹے ہیں تو مقوقس کے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس کی تصدیق کرنے کا لیکن یہ صداقت عربوں کی گٹھی کے اندر پڑی بھی تھی اور یہ جو آخری نبی کی نعمت اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے وہ انہیں صفات کی وجہ سے عطا کی مغیرہ نے کہا کہ یعنی مسلمان نہیں ہے لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ان کی سچائی کے یہ عالم ہے کہ پورا عرب ان کو صادق اور امین کہہ کے پکارتا ہے تو اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ اور یہی بات کیسر نے بھی کہی تھی اس نے کہا کہ جو بندہ جو آدمی انسانوں میں جھوٹ نہ بولے تو وہ خدا پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جو انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو وہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان کیسے باندھ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اس کو اللہ نے نہ بھیجاؤ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس سے تو کہا تھا نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر کے بھی یہ سوال کیا تھا تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ غریب لوگ ہیں تو کیسر نے کہا تھا کہ نبیوں کے پیروکار غریب ہوتے ہیں پہلے پھر بعد میں مالدار لوگ آتے ہیں مغیرہ سے جب پوچھا تو مغیرہ نے کہا کہ نوجوان پیروکار ہیں بوڑھے نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ نبیوں پر ہمیشہ پہلے نوجوان ایمان لے کر آئے کہا, کہ ہمیشہ نبیوں پر پہلا ایمان نوجوان لے کر آئے اس سے اس ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ, آ, وہ ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آ, یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نبی تو مغیرہ نے کہا کہ اچھا یہ ہو چکا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنو قریضہ کے ساتھ اور بنو نظیر کے ساتھ اور بنو قیر کے ساتھ جو کچھ مدینہ میں ہوا یہ سب کچھ ہو چکا تھا اس لیے کہ مغیرہ کے جواب سے پتہ چلتا ہے جب اس نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نبی نے تو مغیرہ نے کہا کہ مخالفت کی یہودیوں کی کچھ کو قتل کیا کچھ کو قید کیا کچھ کو جلاوطن وطن کیا تو اس پر میں نتیجہ نکالا اس نے کہا کہ یہود حاصل قوم ہے اور یہ نبی کا معاملہ یہود کے ساتھ اس یہ یہود ان کے ساتھ وہی کرنا چاہتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور اس سے پہلے پہلے اللہ پاک نے نبی کو ان پر غالب کر دیا بجائے صرف وہ نبی پر غالب ہوتے اللہ پاک نے نبی کو ان کے اوپر غالب ہو گئے یہ خیر یہ سوال جواب ہوا جب مغیرہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اتنا دور بیٹھا ہے بسر کے اندر بیٹھا بھائی یہ بادشاہ اس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے آپ کی زیارت نہیں کی ہے ہم آپ کے خاندان کے لوگ ہیں آپ کے پڑوسی ہیں آپ کو جانتے ہیں آپ کی صداقت آپ کی امانت آپ کے اوساف جانتے ہیں یہ یہاں بیٹھ کر تخت بادشاہی پر بیٹھ کر ایسا نتیجہ نکال رہا ہے کہ آپ کو نبی مرسل سمجھ رہا ہے اور آپ کے دین کو سارے عالم میں پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے تو ہماری آنکھوں پر کیا پٹی بندھی ہے کہ ہم ان کو نبی نہ مانے کہتے اس کے اوپر میں نے اسلام قبول کر لیا ان شاء اللہ اس کی بات اب الحمد للہ Thank <laughs> you.